أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا منهم عليهم كانوا هم اشد منهم قوه وآثرا في الارض كانوا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم فَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِم رُّسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّ وهو قبي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحرون كذاب فلما جاءهم بالحق منع ديننا قال قتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا انهم وَمَك ايدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي خَافُوا أَن يُبَدِّلَ دِينُكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَقَالَ مُوسَى إِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اختذا بهديه وستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قابل اثرام سامين حضرات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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یس في فی الارض ارد فیئند رو کئی فان عقیبت من قبلهم اولم یس یہ کیا نہیں چلتے فل ارد زمین میں فیئند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 کہ ان سے پہلی قوموں کا انجام کیا تھا یہ چلنے کی دو صورتیں ایک یہ رو بال قدموں سے چلنا جس کو مشرق بولتے ہیں سفر کرنا چل کے جانا تاکہ زمین کے احوال دیکھیں جو مختلف قوموں کے ٹھکانے رہے ہیں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 اور دوسرا انہیں چل کے جانا اپنے دل کی آنکھوں سے اس کی صورت یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں قرآن حکیم میں عموم میں سابقہ کے واقعات ہیں مصنف تاریخ پڑھیں وہ بھی سابقہ قوام کے احوال بیان کرتے ہیں تو ویسے سابقہ قوام کے احوال جو ہیں ان کا صحیح مصدر قرآن اور حدیث ہے قرآن واقعات بیان کرتا ہے وہ بالکل صحیح اور خالص مصدر ہے اور سچے واقعات یہ بعض واقعات نبی اسلام نے بیان کیے جیسے اس شخص کا واقعہ جس نے سو قتل کیے تھے یہ شخص کا واقعہ جس نے اپنے بیٹوں کو مرنے کے بعد جلا دینے کی وصیت کی تھی تو یہ صحیح واقعات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 اور جس چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کی اس کے بارے میں نبی اسلام کی حدیث ہے کہ نہ تو اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ ان کی تقریب کرو یہ اہل کتاب جو ان کے بعد اخبار و علماء بیان کرتے ہیں واقعات وغیرہ قرآن میں نہ ان کا اثبات ہے نہ ان کی نفی ہے تو آپ وہ بیان کر سکتے ہیں اس کی تصدیق یا تقدیب کیے بغیر ہو سکتا واقعہ وہ ثابت نہ اور آپ تصدیق کرتے رہے ہو سکتا ثابت ہو اور آپ تقدیب کرتے رہیں تو نہ آپ تصدیق کریں نہ اس کی تقدیب کریں یعنی حد جسوں بنی اسرائیل والا ہراجا بنی اسرائیل سے جو واقعات آتے وہ بیان کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اسرائیلیات بشرتے کے وہ ثابتوں بسند صحیح جو آپ تک جو پہنچے وہ تو صحیح سند کے ساتھ پہنچے تو یہ افلم یہ صحیح روفل ارد اوللم یہ صحیح روفل کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلتے فی ال زمین میں چلنا الگ چلتے زمین کے اوپر ہیں. اس لیے فی بمانا علا ہے اِن اولم یسیر افل ارد اے عدل ادل یہ فی علا کے معنی میں دونوں حرف جر ہیں اور روف جارہ میں تناوب کا قائدہ ہے ایک حرف جر دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے تو یہاں جیسے فی علا کی جگہ استعمال ہوا ہے تو چلتا چلنا زمین پر ہوتا ہے زمین کے اندر نہیں ہوتا تو عالم یہ فی الارض یہ زمین پر کیوں نہیں چلتے فیم دورو دیکھتے یا دیکھیں کئی فقانہ عاقبۃ اللہ من قانون قبل کہ کیسا انجام ہے ان لوگوں کا جن سے قبل گزریں جن سے قبل قوم گزری ہیں جسے قوم نوح گزری ہے قوم ہود اور قوم صالح گزری ہے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 روپس دیکھیں کئی فقان عاقبت الدین قانون قبل کہ کیسا انجام تھا ان لوگوں کے جو ان سے پہلے گزرے کان ہم اشد منہم قوتن و آثارن فل وہ زیادہ سخت تھے ان سے بیتوار قوت کے کانوں ہوم وہ یہ یعنی سابقہ قومیں ہیں اشدہ زیادہ سخت زیادہ شدید تھے منہم ان سے یعنی کفار قریش سے قوتن قوت میں وہ آثار الارض اور زمین کے اندر جو نشانات ان نشانات کے لحاظ سے نشان سے سمراد جو ان کی یادگاریں چنانچہ ان کے بڑے بڑے کارخانے بڑے بڑے محلات پہاڑوں کو کرید کر انہوں نے محلات بنا دیے تو ان کی قوت بھی زیادہ تھی اور ان کی یادگاریں بھی زیادہ ہیں فاقت اللہ بے پس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے حالانکہ زیادہ قوت میں تھے زیادہ ان کے آثار موجود ہیں زیادہ یادگاریں موجود ہیں طاقت بھی ہے قوت بھی ہے اللہ نے پھر بھی پکڑا ان کو تو تمہاری طاقت تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں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 ان نشانات میں زیادہ تھے یادگاروں میں زیادہ تھے اور اللہ نے پکڑ لیا انہیں تم اللہ کی پکڑ سے کیسے بھاگ سکتے ہو در ان قوموں کے حوال کو دیکھ کے عبرت لو ان کا مواقع ہو سکتا پکڑ ہو سکتی ہے تم کیا چاہیے دو ماکان من اللہ من واق اور نہیں تھا ان کے لئے اللہ کی طرف سے من واق کوئی بچانے والا ماں خان اور نہیں تھا ان کے لیے من اللہ،, اللہ کی طرف سے من واق کوئی بھی بچانے والا ان کو کو بچانے آیا کوئی نہیں اللہ نے پکڑا انہیں حالانکہ طاقت ان کی زیادہ وسائل ان کی زیادہ زمین میں موجود یادگاریں ان کی زیادہ ارامد حاصل اللہ تھی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 اللہ نے پکڑ لیا انہیں اور تمہوں برباد کر دیا تو پھر تمہاری کیا ہے سید اللہ کی پکڑ میں تم آ سکتے ہو اللہ کے لپیٹے میں تم آ سکتے ہو کوئی بچانے والا نہیں کوئی چڑھانے والا نہیں ذالک کبھی ان کا رسلہم بالبینات فکفروا بل نہ تھی اللہ یہ اس لیے بے بے شک وہ لوگ کان تاثیم رسول ان کے پاس ان کے رسول آتے تھے بالبینات دلائل لے کر موجات لے کر بینا بولتے ہیں واضح دلیل کو بینا کی جمع بینات واضح دلیل کو جس میں کوئی شک نہ ہوتا کوئی ابہام اور اندھیرا نہ ہوتا تو ان کے پاس ان کے انبیاء آتے تھے دلائل لے کر اللہ تعالیٰ ہر دور میں انبیاء کو ایسے موجزہ دیتا تھا جو اس دور کے تقاموں کے مطابق ہوتا موسا علیہ السلام کا دور جو تھا اس میں جادوگر عام تھی بے تحاشا جادوگر تھے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو جو دو موجزے دیے ایک اصاق اور دوسرا یداک ہے وہ جادو نہیں تھا لیکن وہ شہر جیسا تھا قوم دیکھنے والے اس کو جادو سمجھتے مگر وہ ایسا موجہ تھا جو موجود سارے جادوگروں کے جادو پر گالے بجائے تبھی تو حجت قائم ہوگی اور ایسا ہوا جب مقابلے پر آئے اور انہوں نے اپنے لاٹھیوں کو پھینکا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 جو اس دور کے احوال کے مطابق تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں فنِ طب ترقی پر تھا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دیے مریدوں کو شفا دینا مردوں کو زندہ کرنا کئی معجزات سے نوازا حکمت کیا تھی اس میں کہ تمہاری طب جو ہے موس علیہ السلام کے معجزات جو بظاہر طب معلوم ہوتے ہیں معجزاد کے سامنے کوئی ان کی حیثیت نہیں مریض کو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اس کے بال آ جاتے کوڑی کو ہاتھ پھیرتے وہ تندرست اور شفایاب ہو جاتا کو بندہ مر کے ہاتھ پھیرتے اللہ کی تحفے زندہ ہو جاتا یہ وہ طب تھی جس کے سامنے اس دور کے طب کی کوئی حیثیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کس طرح حجرتیں قائم کرتے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 امبیا کا انت دلائل کے ساتھ دائل ان کا انت عتیم رسول بل بینات اس لیے کہ ان کے پاس آتے تھے ان کے رسول رسول رسول کی جمع آتے تھے ان کے پاس رسول ان کے رسول بلبینات واضہ دلائل کے ساتھ فقاف روح فاخت احم اللہ پسروں نے کفر کیا ان واضح دلائل کا فاقد احملہ بس پکڑا ان کو اللہ نے اللہ نے پکڑ لیا ان وہ کبھی ہوں بے شک وہ قوی ہے بڑی قوت والا بڑی طاقت والا اور شدید القاب بڑے سخت عذاب والا بڑے سخت عذاب والا بڑی سخت سزا دینے والا اللہ العزت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 کہ جو دور تھا فرعون فرعنی قوم سب کو برباد کر دی اب خاص طور پہ ایک نبی کا ذکر ہے وارقت ارسل نا موس اب آیات ہی نا سلطان امین اور متا تحقیق بھیجا ہم نے علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ وہ سلطان امبین اور واضح دلیل کے ساتھ یا واضح قوت کے ساتھ بھیجا الا فرعون فرعون کی طرف وہ اور حامان کی طرف وقارون اور کارون کی طرف تو فرون اپنے دور کا جو تھا وہ بہت بڑا ایک بت تھا ایک بہت بڑا تاغوت اپنے آپ کو رب کہنے والا رب کہلانے والا تو یہ فرعون فرون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا ہے اور حامان جو تھا یہ فرعون کا وزیر تھا اور قارون فرعون کے دور میں ایک بڑا تاجر بہت بڑا بڑے خزانوں کا مالک جس کے اتنے خزانے تھے کہ ان کی چابیاں کئی اونٹ مل کے اٹھاتے اتنے خزانوں کا مالک تھا کون ہاں یہ قانون منافق تھا تعلق اس کا مسار اسلام کی قوم سے تھا مگر اپنے کبر اپنے تکبر اور اپنے غرور کی بنا پر فرعون کی طرف مائل ہو گیا ان کی قوم میں شامل ہو گیا تو موس علیہ اسلام کو بھیجا ہم نے اپنی آیات کے ساتھ اور واضح حجت اور دلیل کے ساتھ الا فرعون فرعون کی طرف بحامان اور حامان کی طرف بقارون اور قارون کی طرف فقال و ساحر ان کزاب پسکا انہوں نے یہ جھوٹا اور قذاب ہے کے بارے میں علیہ السلام کے بارے جھوٹا ہے اور کزاب ہے جھوٹا کس بنا پر دعو نبوت میں جو کہتا میں اللہ کا رسول جھوٹ بولتا ہے اور کزاب کس بنا پر ساحر ان اور جادوگر کس بنا پر کہ جو یہ نشانیاں لے کر آئے عصا کی وہ سانپ بن جاتا ہے ید بیضا کی کہ اس کو بغل سے نکالے تو چمکنے لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سب جادو ہے تو موسا علیہ اسلام کو ساحر اور کزاب کا ساحر جادوگر اس لحاظ سے کہ ان کا یہ عمل جادو اور جب مقابلہ ہوا تو ان پر ثابت ہو کہ جادو نہیں جادو وہ کرتے تھے امل حقیقت سچا سچا اللہ کا موج ہے اور کذاب کیوں کا ان کے دعوے نبوت کی بنا پر جادوگر اور ہے تو یہی باتیں تو کفار قریش بھی کرتے ہیں جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام آیات بینات لے کر آئے اور واد علم لے کر آئے تو انہوں نے کیا کہا کسی نے جادوگر کہا کسی نے جھوٹا کہا کسی نے دیوانہ اور مجنو کہا طرح طرح کی باتیں کر ڈالی فلم میں جا ہوں بالحق من عندنا قالختلو ابنا اللہ آمناہی جب آ ان کے پاس حق کے ساتھ جی موسا علیہ السلام جو آ ان کے پاس حق کے ساتھ من عندنا ہماری طرف سے جب موسا علیہ السلام ان کے پاس آ حق لے کر من عندنا ہماری طرف سے کالو کہا انہوں نے یعنی فرعون اور فرون کی قوم نے اختولو قتل کرو ابنا نا بیٹے ان لوگوں کے عام نماؤں جو ان کے ساتھ ایمان لائے جو موسا علیہ السلام کے ساتھ لوگ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو مساحی الصام اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو ان کی عورتوں کو زندہ رکھو سوال یہ کہ یہ معاملہ تو موسا علیہ السلام کے پیش سے قبل تھا فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیتا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 یعنی پہلے عموم میں بنی سرحل میں قتل تھا کہ بنی کے ہر گھر میں جو بچہ پیدا ہو قتل کر دو اس کو اب ان لوگوں کو قتل ہے جو ایمان لائے اختلو اللہ دین آمن ماہو قتل کر دو بیٹوں کو ان لوگوں کے جو ایمان لائے موسا علیہ السلام کے ساتھ بستا ہو نصام اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو ایمان لانے والے موسل اسلام کی پیر بھی کرنے والے یہ اب اموہ بنی اسرائیل نہیں ہیں جو ایمان لائے ان کے ساتھ یہ معاملہ ان کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو بما قید الکافرین اللہ فی غلال اور نہیں ہے کافروں کی سازشیں اور کافروں کی چالیں مگر گمراہی میں جو چالیں یہ چلیں گے بالاخر ان کو منہ کی کھانی پڑے گی گمراہ ہوں گے ناکام نا مراد ہوں گے بقال فرعون ذرونی اقتل اقت اور فرعون نے کہا چھوڑو مجھے میں قتل کر دوں موسا علیہ السلام کو بھی قتل کرو تاکہ تم پکڑا کس نے تمہیں یہ چھوڑو ذرا مجھے میں بتاؤں اس کو کہ آج کل وہ لوگ کہتے ہیں جو بزدے لو لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں وہ کہ چھوڑو مجھے میں ماروں اس کو تو مارنے تو آگے بڑھ کے کام کر دوں اگر تمہیں طاقت ہے تو یہی معاملہ فرعون کا اسے پتا تھا فرعون پر غالب نہیں آ سکتا چھوڑو مجھے میں قتل کروں تاکہ بہانہ بنا سکے مجھے قوم نے نہیں چھوڑا قوم مجھے پکڑی بیٹھی تھی ورنہ میں تو موسا کو قتل کرتا تھا ناود وکال فرعون اور کہا فرعون نے ضرور نہیں چھوڑو مجھے اقتل الموسا میں موسا علیہ السلام کو قتل کر دوں یہ اقتل مجزوم جواب امر ہے موسا کو قتل کیوں کروں اس لیے کہ موسا علیہ السلام ان کے قائد ہیں ان کے رسول ہیں رہ بر ہیں جب کسی بڑے کو قتل کر دیں تو چھوٹے خود ہی کمزور ہو جائیں گے ہمت ہار بیٹھیں گے معاملہ چھوڑ دیں گے تو یہ فراؤن نے کہا مجھے چھوڑ دو میں قتل کروں ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ تو بیٹوں کی محبت ہر دل میں ہوتی ہے جب وہ سونے گی کہ بیٹوں کو مارا جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ قطل یہ ایمان چھوڑ دیں موسا علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں تو یہ فراؤن کی سازش تھی ایک بل ید ابا اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو موسا علیہ السلام اگر کہتے ہیں کہ میں اس کو سچا رسول ہوں رب میرا سچا ہے تو پھر اپنے رب سے دعا کرے مجھے بچا لے بل یدا ہوں اور چاہیے کہ وہ دعا کرے اپنے رب کو پکار لے بچانے کے لیے کہ فرونگ مجھے قتل کرنا چاہ تو بچا لے مجھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ فرعون بھی یعنی فراؤن کا دعویٰ یہ تھا کہ موسی علیہ اسلام کا رب بھی موسی علیہ السلام کو نہیں بچا سکتا یہ فراؤن کا دعویٰ بھی تھا اور اس کی سوچ بھی تھی امی اخاف ہوئی ودیر ادینوں کو مجھے ڈر ہے کہ بدل دے تمہارے دین کو تمہارا دین کیا ہے کہ تم مجھے رب مانتے ہو میری عبادت کرتے ہو میرے بارے میں تو مشکل کو حاجت روا ہوں لیکن علیہ اسلام کی دعوت کا معنی یہ کہ میں رب نہیں ہوں رب اللہ ہے اس کی بات مانو گے تو یہ دین تبدیل ہو جائے گا جب تک بات میری ہے تو میں رب ہوں میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں روزی دیتا ہوں موس علیہ السلام کی دعوت کے اللہ رب اللہ کی عبادت کرو تو اگر موسا علیہ السلام زندہ رہے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدلنا دیں او یدھ رفیل الفساد یا پھر ظاہر کر دے زمین میں فساد فساد بپا کر دے فساد کیسے بپا ہو جب ایک نظریہ پیش کرے گا لوگوں کے نظریوں سے مختلف تو بہت سے لوگ نہیں مانیں گے لا حالا فساد بپا ہو جائے گا تو یہ موسا علیہ السلام کی نیت ہے فرعون کہتا ہے دین کو تبدیل کر دینا یہ زمین پر ایسا فساد بپا کر دینا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے دین کو عقیدے کو اور توحید کو قائم کر سکے جب فرعون نے کہا میں قتل کر دوں موسا علیہ السلام کو تو موسا علیہ السلام نے حجت قائم کی وقال موسا فرمایا موسا علیہ السلام نے این از تو ربی و رب میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کے تمہارے رب کی انی اس بے شک میں نے پناہ لی ہے بے ربی اپنے رب کی وہ رب تمہارے رب کی بات موسا علیہ السلام نے فراون کی اس بات کے مقابلے میں کہا کہ موسا کو قتل کر دیتا ہوں چھوڑو مجھے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 بچیوں کے جانوروں کو پانی پھیلایا اکیلے نے ڈول کھینچ دیا لوگ متعجب ہوئے اتنی طاقت اتنی قوت اور شعیب علیہ السلام کے بیٹے نے اعتراف بھی کیا من منیستہ اجرت القبی المین جس کو آپ اپنے گھر میں مزدوری پر رکھیں بڑا قوی اور امین ہے طاقتور بھی ہے امانتدار بھی طاقتور اس طرح کہ جو ڈول کئی لوگ مل کر کھینچ تھے اس نے اکیلے نے کھینچ دیا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 تو فراؤن نے کیا کہا ضرور نہیں چھوڑ دو مجھے اقت الموسا میں قتل کر دوں موسا کو بولد و ربا ہو. اور چاہیے کہ اپنے رب کو پکار لے وہ اینی اقاف ہو اید الدین میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ تمہارے دین کو وہ تبدیل کر دے اور دن فساد یا زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا کر دے وقال اموس اور کہا علیہ السلام نے انی عزت میں ربی بے شک میں پناہ میں آ اپنے رب کے اور تمہارے رب کے تمہارا رب بھی اللہ ہے میرا رب بھی اللہ ہے میں اس کی پناہ میں ہوں جو تم کہتے ہو فرعون رب ہے جھوٹے ہو تم سچا رب اللہ ہے میں اس کی پناہ میں آ ہوں اب مل کر میرا نقصان کرو ٹوٹ پڑو مجھ پر وہ پناہ دینے والا ہے مجھے پورا توقعت اور یقین پناہ دینے والا ہو تو ان وقال موسا رکھا موسا علیہ السلام نے انی علزت بے رب و رب بے شک میں پناہ لے چکا اپنے رب کی اور تمہارے رب کی من کل متکبرن ہر تکبر کرنے والے سے لا بے یوم حساب یوم حساب کو جو نہیں مانتا لاً جو نہیں مان رکھتا نہیں مانتا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 اپنی قوت اور طاقت کا ادھار اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں اور کوئی ان کو خوف بھی نہیں ان کا ڈر بھی نہیں تو یہ ہے اس قصے کا آغاز جو موسا علیہ اسلام کا اللہ نے بیان کیا سمجھانا مقصود ہے ان کفار کو یہی ماحول ان کفار نے پیدا کر رکھا انہوں نے کیا کہا موسا علیہ اسلام کے بارے میں ساحر اور قذاب ہے یہ بھی یہی کہتے ہیں محمد مصطفیٰ علیہ اسلام کے بارے میں کو ساحر کہتا ہے کہ کوئی قذاب کہتا ہے کوئی مجنو کہتا ہے طرح طرح کے القاط دیے جاتے تو اللہ نے بلاخر پکڑ لیا ان کو تم بھی اللہ کے پکڑ میں آ سکتے جیسے ان کو پکڑا حالانکہ طاقت میں تم سے زیادہ اور یادگاروں میں تم سے زیادہ نشانی میں تم سے زیادہ مگر اللہ کی لپیٹ میں آ گئے تم بھی آ سکتے ہو تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے اللہ ربرعت ہمیں اپنے پیارے رسول کی اتباع کی توفیق دے اور جو بھی ان نصوص کا تقاضا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق دے دے حاضر و بارک اللہ فیکم واخل العبان الحمد اللہ رب العالمین